الحمد لله نحمده ونتعينه ونستطره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضيلا له ومن يذر فلا عادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهد أن محمدا عزه ورسوله يا أيها الذين أمنوا أفضل الله فقط قاته ولا تموثن إلا وأنتم مصمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسق منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم عذابكم ويسكر لكم ظلوبكم ومن يفع الله ورسوله فكثات طوزا عظيما أما بعد فلّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عوض بالله السميل علي من الشيطان الرجيم من همده ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسيط به نفسه ونحن أقرب إليه محمد وليه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما ينصب من خول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحديد ونفق الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشديد لقد كنت في بصلة من هذا عن عنك غصاة صبصة اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياء في جهنم كل تكفال عميد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلى أن أخرى قياء في العذاب الشهيد قال قريئه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد أكتمت إليكم بالوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقال عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة مستفروں کا مقام آتا ہے خواتین اسلام قرآن وزید کے اندر جو مضامین خطرت سے ہمیں ملا کرتے ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے جنت و جہنم کا تذکرہ قرآن وزید کی جو طویل اور لمبی صورتیں ہیں ان میں سے شاید شاہد و نادر کوئی صورت ہو جو جنت و جہنم کے تذکرے سے جو خالی ہو پرانی مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مضامین کو بار بار تکرار کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے ان میں سے جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے وقتاً فوقتاً جنت اور جہنم کے بہت سارے مناظر کا ذکر کیا کرتے تھے ایک انداز میں ذکر کرتے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگتا کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ شاید ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن مزید کا یہ اتنا اہم ترین مضمون جسے قرآن اور حدیث میں اتنی اہمیت دی گئی کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہمارے ممبر و محراب اس مضمون کے تذکرے سے اکثر خالی رہتے ہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ جو انسانوں کی زندگی کو بنانے کے لیے سدھارنے کے لیے سنوارنے کے لیے سب سے مؤثر اور کارآمد ذریعہ ہے علما کرام ہے جنت اور جہنم کا جذرہ لوگوں کے سامنے بہت کم کیا سکتے ہیں لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ دو خطبوں میں آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ ڈالی جائے جنت کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں اور جہنم کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں یہ موضوع میں ان اللہ تعالیٰ آج کے خطبے میں اور آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا آج کے لیے میں نے جہنم کا موضوع منتخب کیا ہے اسی مناسبت سے الفرقان کی شاید خلا ہوتی ہے جس میں اللہ سبارت و تعالیٰ نے دعا ذکر کی ہے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب <جَحنَّم> کہ اللہ کے نیک بندے جو مومن بندے ہیں دیندار بندے ہیں ان کی دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں پروت عذاب جہنم کو ہم سے پھیل دے عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے بحثان اس لیے کہ جہنم کا آزاد سمٹ جانے والا ہے جسے یہ عذاب پکڑ لے گا اسے چھوڑے گا نہیں ان حساب مستفر ہوا اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے مترم بھائیو جہنم اس انجام کو کہتے ہیں اس مقام کو کہتے ہیں اس ٹھکانے کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قافروں کے لیے مشرکوں کے لیے آسیوں کے لیے نافرمانوں کے لیے حاجروں کے لیے اور فاصقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اور جہنم کے سلسلے میں صحیح عقیدہ اور جو عقیدہ یہ ہے کہ جہنم یہ نہیں کہ آگے بنائی جائے گی یہ نہیں کہ آگے تیار کی جائے گی جہنم یا کہ جنت دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں پرانی مجید میں سورت البقرہ کی آغاز ہی نے کہا کہ وہ للکافرین جہنم کا تبصرہ کر کے کہا کہ جہنم وہ جہنم ہے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس لیے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کافر ہیں مومن بھی جائیں گے اس میں مسلمان بھی جائیں گے اس میں لیکن جو بھی مسلمان اور مومن ہیں ان کا جانا وقتی چورتے کی طور پہ ہوگا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت کی سن چلے جائیں گے لیکن چونکہ ہمیشہ رہنے والے کافر ہیں اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ عزت لافرین کی یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم کیسی ہے اس کی کیا ہے؟ اس کے کی عزابات کیسے ہیں ان تمام حقائق کو صحیح تصور میں اللہ سبار کو دارا ہی جانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم سے ڈرانے کے لیے تقریب افہام کے لیے جہنم کی بہت ساری حیثیتوں اور جہنم کے بہت سارے عذابات کا تذکرہ حادث میں کیا ہے اور قرآن مدید کی بھی تفصیل سے ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے جہنم کی گہرائی کیا ہوگی اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث آتی ہے شادی رسول حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اور آدمی ہیں ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, دھماک, ایک دھماکے کی آواز سنی زوردار دار دھماکہ آپ نے سنا آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین کی جانب متوجہ کے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی آواز ہے آپ نے کہا کہ یہ جو آواز ابھی ہم نے سنی ہے ایک پتھر کی آواز ہے جو ستر سال پہلے گرایا گیا تھا جہنم میں اور آج وہ ستر سال بعد جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے عالم نے غیر کی بات کی لیکن اللہ تبار کو تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح غیر کے بعض مناظر دکھائے اسی طرح سے غیر کے بعض آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سنائی انہی میں سے یہ منظر بھی تھا اور یہ آواز بھی تھی آپ نے کہا کہ یہ دھماکہ جو ہم نے سنا ہے ایک ایسے پچھر کی آواز ہے جو پچھل کے گیا تھا جہنم میں اور آج وہ ستر سال بعد اس کی گہرائی میں پہنچا ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ جہنم کس قدر گہری ہوگی اس کی گہرائی کا اندازہ یقیناً ہماری عقل اور ہمارے تصور سے بہت دور ہے بہت دور ہے ادیشوں میں آتا ہے کہ انسانوں کا انجام مین سلکل یہ ہوگا انسانوں اور جنات کا انجام کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک انسان جنت میں جائے گا اور اس قدر کثیر تعداد کے جہنم میں جانے کے باوجود قرآن کہتا ہے یوم نقول الی جہن محرم اللہ تعالی سارے انسانوں کے جہنم میں جانے کے بعد جہنمی جو جہنم کے حقدار ہیں ان کے جہنم میں چلے جانے کے بعد اس سے پوچھیں گے جہنم سے ہرم سہ کیا تو بھر چکی وہ گئے گی حلم نزی پرور دگارا اور چاہیے اور چاہیے حجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس وقت اللہ تبار و تعالی اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے سب جہنم کہے گی کہ اللہ تیرے عزت و جلال کے فسلم اب بس ہے مجھے بس ہے مزید کسی ذاتے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے چار دروازے قرآن وجید نے فرۃ الحجر میں فرمایا وہی جَهَنَّمَ ملو مَجْمَعِينَ لَهَا نجم لہ سب آپ کافروں کا انجام جہنم ہے اور اس کے ساتھ ہوں گے لکھ لبا دمن عم جز ام مقصوم اور ساتوں دروازوں پر انسان تقسیم کر دیے جائیں گے اس دروازے سے مشرقوں کو جانا ہے اس دروازے سے زانیوں کو جانا ہے اس دروازے سے ظالموں کو جانا ہے اللہ اخباروں و تعالیٰ ساتوں دروازوں پر انسانوں کو تقسیم کر دیں گے کہ کس گنہگار کو کس مجرم کو جہنم کے کس دروازے سے جانا ہے لِكُلِّ البا دمن ہم جز ام اور حدیثوں میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ جہنم کی زنجیریں ہوں گی مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے حضیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی ستر ہزار زنجیریں ہوں گی جہنم کی ستر ہزار زنجیریں ہوں گی اور کل قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا ان ستر ہزار زنجیروں میں سے ہر زنجیر کو ستر ہزار ستتر ہزار فرشتے پکڑ کے کھینچ کے لا ہوں گے اس طرح سے فرشتوں کی تعداد کتنی بنتی ہے جو جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے ایک چار ارب نوے کروڑ چار ارب نوے کروڑ فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے آدی سے بات یہ والم ہوتی ہے کہ جہنم بات کرے گی جہنم گفتگو کرے گی اس کی زبان ہوگی اور وہ بولا کرے گی حدیثوں میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سر کہ جہنم کہے گی کہ میں بنائی گئی ہوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے میں بنائی گئی ہوں اللہ سے بغاوت کرنے والوں کے لیے میں بنائی گئی ہوں اللہ سے سرکشی کرنے والوں کے لیے میں بنائی گئی ہوں تصویر بنانے والوں کے لیے فوٹوگرافر کے لیے جہنم کل اعلان کرے گی اعلان کرے گی پکار کر کہے گی اس سے معلوم ہوا جہنم کی زبان بھی ہوگی وہ بولا کرے گی جہنم کی آنکھیں بھی ہوگی جہنم دیکھا کرے گی قرآن مجید نے کہا ادارہ ذیورا جہنم جب انسانوں کو نافرمانوں کو مشرقوں کو ہاتھیوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ میں لگے گی آواز کرنے لگے گی لہا تہ یوگا سارے جہنم مشرقوں اور کافروں کو دیکھ کر آواز کرنے لگے گی سنگھارنے لگے گی اور اس کی آواز کو سن کر سارے کافر مشرق سب پریشان ہو جائیں گے جہنم کا ایک داروغہ ہوگا فرشتے تو بہت سارے مقرر ہوں گے لیکن ایک داروغہ ہوگا ایک اس کا سب سے بڑا نگران ہوگا جس کا سلسلہ پرانی مجید نے نام کے ساتھ کیا ہے سورت الخرو کے اندر اس کا نام ہوگا مالک قرآن نے کہا وہ نہ کو لے آلینا رب دوک جہنمی مالک کو پکار پکار کر کہیں گے اے مالک اے مالک ہمیں موت آ جائے ہمیں موت آ جائے لیت بھی علی مفسرین لکھتے ہیں کہ پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے اور مالک جو ہے کئی سال تک جواب نہ دے گا اور کئی سال بعد جواب دے گا تو یہ کہے گا نہ کم معافی تمہیں تو اسی میں رہنا ہے تمہارے لیے موت نہیں ہے جہنم میں اسی طرح سے جلتے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے بخاری شریف کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے عالم میں صحیح مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا تھا جنت اور جہنم کے کئی مناظر دکھائے گئے تھے جبریل امین اور نکھا علیہ وسلام یہ دونوں تشریف لائے تھے خواب میں آپ کو لے گئے تھے بہت سارے مناظر کا مشاہدہ کرایا تھا اس میں سے ایک منظر آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بدنما شکل والا شخص بہت ہی ہیانک شکل والا شخص ایک بہت ہی ڈرونی شکل والا شخص ہے جو آپ کو بہکا بھڑکا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ کون شخص ہے یہ آگ کیا ہے تو جبرین اور میس علیہ السلام نے کہا تھا یہ جہنم ہے اور یہ جہنم کا داروغہ نگران مالک ہے جو جہنم کو بھڑکا رہا ہے آگ ڈرتی ہے تو آپ کا ایندھن بھی ہوا کرتا ہے آج عموماً آج کا ایندھن لکڑی ہوتی ہے دنیا میں آج کا ایندھن کبھی پیٹرول ہوتا ہے آج کا ایندھن کبھی جو ہے آئل ہوتا ہے تھیل ہوتا ہے سرخ قیامت کے روز جہنم کا ایندھن کیا ہوگا قرآن مجید نے کہا پتہ کنہ لکی وقوت و جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے انسانوں کے ساتھ پتھر ہوں گے پتھروں سے مراد وہ پتھر وہ محمود وہ خدا وہ جھوٹے معموس جنہیں مشرقین اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے جن کی پرست کی جاتی رہی جن کی پوجا کی جاتی رہی के قیامت کے روز آبدین کے ساتھ ان مامودین کو بھی ان جھوٹے خداؤں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا خدا کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کی جو پرستش کرنے والے ان کی جو پوجا کرنے والے ہیں ان کی توہین کے لیے تزلیل کے لیے ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا قرآن کہتا ہے لوگوں ڈروسات سے اللہ وقوع جارہ ڈروسات سے آئندن انسان ہوں گے لوگ ہوں گے اور پکڑ ہوں گے اور جب آپ کا ایندھن جتنا مضبوط ہوتا ہے آپ کی تفیق بھی اسی قدر زیادہ سخت ہوتی ہے اس لیے حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں ساٹھ پر نو درجے زیادہ گرم ہے اس کا درجہ حرارت دنیا کی آگ کے مقابلے میں ساٹھ پر نو درجے زیادہ ہوگا گویا کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ جو دنیا میں اتارا گیا ایک حصے کی سفش کا وہ عالم ہے جسے ہم دنیا کی آگ کہتے ہیں جہنم کی آگ کی سفش اس آگ سے ساٹھ پر نو حصے زیادہ ہوگی آج اس سے مضمون بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے جہنم کے درجات ہوں گے جہنم کے مراتب ہوں گے جس طرح جنت کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہوں گے مراتب ہوں گے سب سے سب سے آخری رتبہ سب سے بہترین جگہ سب سے بہترین مقام جس میں اس کے مستحقین منافقین ہوں گے قرآن مجید نے کہا ان المنافقین افزر کے لشکر من النا. منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اس لیے کہ یہ دنیا میں آسین کے سانپ ہوا کرتے تھے اسلام اور مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ نقصان انہی منافقین سے پہنچا کرتا تھا اسی لیے کافروں سے بدتر سزا منافقین کو دی جائے گی ان المنافطین افغر کے لشکر مننا اور جہنم کا جو سب سے اونچا حصہ ہوگا سب سے بڑائی حصہ ہوگا جس میں سب سے کم سے کم عذاب ہوگا اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب اس میں ہوں گے اور ابو طالب کے عذاب کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ آنکھ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا جس سے ابو صاحب اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جہنم میں سب سے سرد عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا اس جہنم کے بھی مراتب ہوں گے درجات ہوں گے لوگوں کے گناہوں کے اعتبار سے جرائم کے اعتبار سے ہر کوئی ایک ایک درجے کا جو ہے مستحد ٹھہرے گا جہنم کیا ہے جہنم آگ ہی آگ ہے وہاں آگ ہی آگ ہوگی اس کے سوا کسی اور چیز سے تصور نہ ہوگا قرآن مجید میں کہا لحم من جن ومی آدو امن فوق ام کافروں <غَوَاش> کا بچھونا جو ہے کافروں کا بستر آج کا ہوگا کافروں کا اوڑنا جو ہے آج کا ہوگا کافروں کے جوتے چپل آج کے ہوں گے آگ کے جوتے چپل پہنائے جائیں گے کافروں کا لباس آج کا ہوگا قرآن کا کہا اصر اور وہ خود لحم سیاب مناس جن لوگوں نے کیا کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے آگ کا لباس کافروں کو جو ہے پہنایا جائے گا اور جب وہ آگ میں جل جل کر سڑپ رہے ہوں گے اور ان کی چمڑیاں پگڑ رہی ہوں گی اللہ سب کو دارا فرما دیں کلود ہوم بد اللہ آزاد جب کبھی جنم کی آگ میں ان کے جسم پگڑ جائیں گے ان کی چمڑیاں پگڑ جائیں گی ہم نئی نئی چمڑیاں انہیں پہناتے رہیں گے لیگو گل آزاد تاکہ وہ عذاب کو چک سکیں عذاب کو محسوس کر سکیں اور عزاب کی شدت کا یہ عالم ہوگا حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک عذاب کی سختی کے طور پر سخت سے سب عذاب دینے کے لیے کافر کے جسم کو اتنا پھیلا دیں گے کہ اس کے کان اور اس کے کاندے کے درمیان کئی دنوں کا فاصلہ ہوگا حدیثوں میں آتا ہے ایک کافر کا ایک ایک جان کافر کا ایک ایک جان جہنم میں وہ پہاڑ کے برابر ہوگا ایک ایک دانت اگر وہ پہاڑ کے برابر تو اس کا پورا جسم کتنا طویل ہوگا کتنا زقیم ہوگا اور اس میں طویل جسم کو اگر چاروں طرف سے بہر ہر طرف سے جہنم کی آگے جلا رہی ہوگی تو کیا منظر ہوگا ذرا تصور کریں کافر جب چلائیں گے بھوک اور پیاز سے روئیں گے انہیں رضا دی جائے گی پرانی مجید کہتا ہے کہ ان کی رضا کیا ہوگی زب ان نشہ دارا تھام جہنمیوں کی غذا یہ جو ہے زخم کا درخت ہوگا زخم کسے تھے جسے آج ہم سین سین کہتے ہیں کی قسم ہے جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے بہت ہی کتےلا ہوتا ہے بہت ہی بدبودار ہوتا ہے بہت ہی کانڈے دار ہوتا ہے, ہے زخم کا درخت جہنمیوں کی غذا کے طور پر زخم کے درخت کو جو ہے جہنمیوں کو کھلایا جائے گا پرانی مجید نے کہا وہ وہ تو کون سورت وغاشی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کا بھی ذکر کیا ذریعہ بھی کانٹے دار گھاس کو کہتے ہیں یہ بھی جہنمیوں کی غذا ہوگی جب کم اور زری کی کانٹے دار گھاس جہنمی کھائیں گے تو ہو غذا جا کر حلف میں اٹک جائے گی نہ اگلی جائے گی نہ ہی نگلی جائے گی وہ تو منظاہ اس کا کیوں وعدہ اور کھانے کے بعد جب وہ پانی اور پیاس سے چڑھ گے تو گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا اور بعض روایتوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ سینس الخباروں پلایا جائے گا مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شف دنیا میں شراب پیے شراب پینے سے باز نہ آئے شراب پینے کا آدھی ہو کل اسے جہنم میں تینخوار پلایا جائے گا صاحب اکرام رضمان اللہ علی یعنی مجمعین کی جانب متوجہ ہو کر آپ نے خود پوچھا کیا جانتے ہو تینت القبال کسے کہتے ہیں تینت القبال یہ جہنمیوں کا پیپ ہوگا جہنمیوں کے زخموں سے اس کے بدن سے رسنے والا پیپ خون ہوگا اور نچوڑ ہوگا مادہ ہوگا جو ان کی پیاز بجھانے کے لیے انہیں پلایا جائے گا ظاہر بات ہے کہ زخم کی غذا سے گری کی غذا سے تینت القبال کے پانی سے چھوڑتے ہوئے پانی سے ان کی بھوک کہاں سے مٹے گی ان کی کہاں سے مٹے گی مزید ان کی بھوک بڑھتی جائے گی پیاس بڑھتی جائے گی اس لیے قرآن مجید نے یہ مفوم بھی ذکر کیا ہے کہ النار اَن من او کہ کل جہنمی جنتیوں سے کتاب کر کے کہیں گے جنتیوں کو آواز دیں گے جنتیوں کو پکاریں گے پکار کے درخواست کریں گے منت منت سماج کریں گے ٹھیک مانگیں گے کہیں گے مہاراض تم اللہ اے جنتی اللہ نے تمہیں جو غذا دی ہے ذرا اس غذا کا کچھ چاہتا ہماری طرف بھی ڈال دو اللہ نے تمہیں جو پانی دیا ہے اس پانی کے کچھ خطرات ہم پہ بھی بہا دو جنتی کہیں گے اور جنت کی یہ ہے جنت کا یہ شراب جنت کا یہ پانی اللہ اتبار کو ڈالا نے کافروں پر حرام کر دیا ہے پرانی مزید میں یہ بھی ذکر کیا ہے وہی جاؤل کو مینا مچارن بھائی پراؤل نہ لکھت کہ کل کافروں کو جہنم کے اندر ایسا بھی کیا جائے گا کہ جہنم کی سنگ کو میں تاریخ کو میں انہیں مشکیں باندھ کر مشکیں کس کر بیڑیوں کے ذریعے باندھ کر انہیں جو ہے سنگ مقامات پہ جو ہے ڈال دیا جائے گا اللہ رحمت اللہ علی نے مشہور مستری نے اور تعرین سے سورت الفرقان کی اس کی تفصیل میں نقل کیا ہے. جب یہ کافر جہنم کی سنگ جگہ ڈال جائیں گے جہاں ہونا نکاصبہ وہاں ماس کو پکاریں گے ہلاکت کو پکاریں گے اس ایپ کی تصویر میں نقل کیا ہے کہ آپ کے صندوق ہوں گے آپ کے بنائے ہوئے صندوق ہوں گے آج کے بنائے ہوئے سندوک میں انسان جتنا ہوگا اسی قدر چند سندوک میں انسان کو مشکل باندھ کر بند کر دیا جائے گا غرض تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں دنیا کا کوئی معمولی تر سندو ہو اس میں بند ہو کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں انسان کی سانس بتھی کیسی حیثت ہوتی ہے آج کے میں اور قرآن یہ جو کہتا ہے مجھ سے باندھ کر دیہیا باندھ کر کیوں اتنے کے کہا انسان حرکت نہ کر سکے آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کو وہ حرکت کرتا ہے تو تکلیف میں کمی محسوس کرتا ہے اس لیے ہی مار پڑتی ہے انسان اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے اس نے کی حرکت دینے سے تکلیف کم ہوتی ہے قرآن وزید کہتا ہے کہ کل کافروں کو آج کے سندوک میں جکھڑ کے مانگ دیا جائے گا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے اور ان کی تکلیف جو ہے بڑھتی جائے مزید بڑھتی جائے وہاں فراہم کہتا جاؤ ہونے والی بخب آ وہاں یہ جہنمی موت کو پکاریں گے ہلاکت کو پکاریں گے کہیں گے کاش ہم مر جائیں ہمیں موت آ جائے لیکن موت کہاں جائے گی موت چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی سارے جنتی, جنتی جنت میں چلے جائیں گے سارے جہنمی جہنم جانب میں چلے جائیں گے حتمی فیصلہ یہ ہوگا کہ موت کو مینے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذمہ کر دیا جائے گا موت کو ماپا جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جنتیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جس لمحہ مات کو جنت اور جہنم کے درمیان زبر کیا جائے گا یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنتوں کی خوشی کی امتحان ہوگی اور جہنمیوں کے غم کی, کی امتحان ہوگی جہنم میں ایک عذاب تو آگ کا ہوگا قرآن مجید اور حادث سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جہنم میں جس طرح آگ کا عذاب ہوگا اسی طرح سے کھنڈک کا بھی عذاب ہوگا انسان کے لیے جس طرح سے گرمی نا قابل برداشت ہے گرمی نہ تھا برداشت ہے اسی طرح سے حد سے گزری سردی بھی نہ تھا برداشت ہے اسی لیے جہنم میں ایک عذاب کی قسم یہ بھی ہے ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا جس کا درخوا اللہ چوار کو تالا نے سورت دہ میں کیا ہے لا يرون شمسا ولا شمس لاہرو رسیح چمسو والا ضمحری جنتی جنت میں ہوں گے نہ جہنم کی کوئی دھوپ اور تکلیف اور نہ ہی ضمحریر کی ٹھنڈک آرام دے موسم میں ہوں گے جہنمیوں کے ایک عذاب کے قسم یہ بھی ہوگی ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق رقص خوفسن کبھی یہ عذاب اور کبھی وہ عذاب دیا کریں گے قرآن مزید میں جنت اور جہنم کے جو مناظر ذکر کیے ہیں اس میں ایک منظر ذکر کیا ہے شیطان کی تقریر ذکر کی ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد جب سارے جہنم جانم جہنم میں پہنچ جائیں گے شیطان میں پہنچ جائے گا سب سے پہلے وہ پہنچے گا تو جہنم میں جانے کے بعد شیطان ایک تقریر کرے گا جس تقریر کو قرآن مزید میں سورہ ابراہیم نے ذکر کیا اور غور کریں کہ کتنی اچھی تقریر ہے اور کتنی سچائی اس کی تقریر میں شیطان کہے گا قرآن کہتا ہے علما قبول اللہ جب فیصلہ ہو جائے گا سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے شیطان ان تمام جہنمیوں سے خطاب کر کے کہے گا اسی کے دہکاوے میں یہ سارے انسان جہنم میں آئے اسی کے ورغلانے سے سارے انسان جہنم میں آئے اب یہ شیطان یہاں رہے سارے جہنمیوں سے خطاب کر کے کہے گا کیا کہے گا ان اللہ واد تم واد اللہ واد لوگوں سنو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا قیامت آئے گی سزا وہ جزا ہے جنت اور جہنم ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ لوگوں مرنے کے بعد جینا نہیں ہے جنت جہنم کچھ نہیں ہے یہ سب ایسے ہی خیالی باتیں ہیں تصوراتی باتیں ہیں لوگوں آج میں کھلے دل سے اعتراف کر رہا ہوں اللہ کا وعدہ برحق تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا میں نے وعدہ خلافی پی کیے تمہارے ساتھ ان اللہ واد واحد تک وخلق تو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کھلا پی علی عمن سلطان اور ہے لوگوں میں نے تم سے زبردستی تو نہیں کی تھی میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا اپنے راستے کی جانب بلایا تھا کیوں آئے میرے راستے پر میری دعوت بھی تم لوگوں نے لگتا ہے کیوں کہا میری پکار پہ تم لوگوں نے لگتا ہے کیوں کہا میرے اشاروں میں کیوں چلے میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی اوم علی علی کم بن سلطان میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی ان لان گاؤ گم پر تم نہیں میں نے پکارا میں نے آواز دی تم میرے پیچھے چڑھ پڑے سلا کرومونی ولوم سگم یاد رکھنا آج مجھے برا بھلا مت کہنا خود کو برا بھلا کہہ لو خود کو ملا مت کر مجھے برا بلا رکھ ہے کم میں بھی مصیبت میں مبتلا ہو تم بھی مصیبت میں مبتلا ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہو نہ تم میرے کام آ سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہو نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو غور کریں شیزان کی ایک, ایک ایک جملے میں کیسی سچائی ہے جب وہ یہ تقریر کرے گا اور غور کریں تھوڑی دیر کے لیے جہنمیوں پہ کیا گزرے گی کیسی حسرت, حسرت ان کو نہیں آئے گا شانے کے کھلے دور براتے کر دے گا انی کفر من قبل آج تک تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے شک صرف کرتے رہے آج میں کھلم کھلا برات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ صرف بہت غلط تھی تم کرتے رہے تم نے بہت بڑی غلطی کی امی کفر تو بھی مار سے تمہوں نے مل کر اب کیا کہا جائے گا اس لیے قرآن کہتا ہے وہ چارک شیفانسانی فضولا کہ شیطان انسان کو وقت پر بھوکا دینے والا ہے وقت پر دبا دینے والا ہے ضرورت کے موقع ہے میں کرنے کے بعد مصیبت کے بھور میں پھنسانے کے بعد انسان کو چھوڑ کے بھاگنے والا ہے وہ کیا نا شیثان محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ سادہ سے کرتے تھے لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جو باتیں تھیں وہ اور زیادہ تھیں جہنم کے احوال اور جہنم کی مناظر جتنی باتیں آپ نے بتائی اور بہت سے کہیں زیادہ باتیں آپ کو معلوم تھی آپ نے اپنی امت کو نہیں بتائی کیوں آپ نے کہا عالم اے لوگوں جن باتوں کا علم مجھے اگر ان باتوں کا علم تمہیں ہو جائے اور ایک روایت میں اللہ سے سناؤ نما آتما جو آوازیں میں سن رہا ہوں وہ آوازیں اگر تم سن سننے لگو لو ایک تم خلیلا و زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے تم ہمیشہ روتے رہ جاؤ گے ہمارا تم بنتا اور تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر آبادی سے دور جنگلوں میں چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں چلتے ہوئے جہنم کے مناظر ایسے سچ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جہنم میں اصل تو کافر جائیں گے لیکن بعض مسلمان بھی جائیں گے یہ اور بات ہے کہ مسلمان اور مومن ہمیشہ کے لیے نہیں اپنے گناہوں کی سزا پانے کی مدت کے لیے جائیں گے بعد میں نکالے جائیں گے لیکن آپ نے نمازیوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے آپ نے کہا کہ اللہ تبارک نے نار جہنم پہ حرام کر دیا ہے کہ آزائے سجود کو جو ایک مفسرین شاری حدیث لکھتے ہیں کہ نمازی اگر اپنے باغ گنا کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو آزائے سجود ہوں گے سات آزاد جن سے انسان سجا کرتا ہے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں قدم اور یہ پیشانی اللہ تبار کو تارا نے نعرے جہنم پہ حرام کر دیا ہے کہ آزائے سجوت کو نعرے جہنم کھائے گی نہیں دلائے گی نہیں تو لہذا نمازیوں کے لیے اتنی بڑی بشارت اس کا مطلب یہ ہوا جو شخص نمازیں نہیں پڑے گا نمازوں میں سستی کرے گا نمازوں سے دور رہے گا ایسا شخص مسلمانوں میں جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور آپ نے اس ہی سے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو بڑی سکم بھی کی ہے آپ نے کہا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا رہا میں نے دیکھا کہ جنت میں جانے والوں کی اکثریت ضعیفوں کمزوروں غریبوں کی تھی کی تھی اور جہنم پہ کھڑا رہا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی عورتیں ہیں رضوان اللہ یعنی آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی جہنم میں عورتوں کی کثرت کس لیے ہوگی آپ نے کہا و تم بہت زیادہ کرتی ہو، عورتوں کی زبان پہ گالیاں بہت جلد آتی ہیں عورتوں کی زبان پہ لانت بہت جلد آتی ہے بچے تھوڑی بہت ہی غلطی کر دے ان کی زبان پہ فوراً لانت آتی ہے تیرا ستیہ ناس ہو جائے تو فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے آپ نے کہا تم بہت زیادہ آنسان کرتی ہو وسک پور میں لاشی اور تم بہت زیادہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہو آپ نے کہا زندگی اور ان کے ساتھ احسان کرو اور اگر تم کبھی تمہار ان کے حق میں تم تیز غلطی ہو جائے اور کہے گی میں نے زندگی میں کبھی تم میں کوئی خیر نہیں دیکھا معلوم ہو اللہ کے بولو ناشکری اور نامسان کرنا گالی گلوچ کرنا بکواس کرنا کیا ایسا جرم ہے جو انسانوں کو بہت زیادہ جہنم میں لے جانے والا جرم ہے امر مومنی عائشہ صدی رضی اللہ عنہ رونے لگی ایک دفعہ رونے لگی ابو داوت کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں ہو رہی ہو امل مومنی عائشہ صدیق رضی اللہ علیہ نے کہا اے اللہ کے نبی جہنم یاد آ رہی ہے جہنم کو یاد کر کے رو رہی پھر عائشہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے کل قیامت جب قائم ہوگی حضر کے میدان میں آپ اپنے اہل و ویال کو اپنی ازوائے متحرات کو اپنی بیویوں کو یاد رکھیں گے کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائشہ بعض موقع ایسے ہیں کہ جہاں بالکل تمہاری یاد مجھے بالکل نہیں ہوگی کہا کہ ایک کو ناما آمال دیتے وقت ناما آمال دیتے وقت سیدھے ہاتھ میں یا پائے ہاتھ میں اس وقت بھی میں تمہیں بھول جاؤں گا میں تمہیں یاد نہیں رکھوں گا اسی طرح سے کل سراج کے موقع پر جب کل سیراج سے چلنا ہوگا اس وقت بھی میں تمہیں بھول جاؤں گا تمہاری یاد نہیں رہے گی دیکھیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے ام المین عاشق صدیث رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی دنیا ہی میں امل مومن نارے جنم کو یاد کر کے رو رہی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی زندگیاں دیکھی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک لوہار کی دکان پر سے ہوا لوہار کی بھٹی پر سے ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آروق گئے کھڑے ہو کر دیکھا لوہار نے لوہے کے ٹکڑے کو بھٹی میں گرم کر کے نکالا نہایت سرخ و لال ہو چکا تھا اس لال ٹکڑے کو دیکھ کر دارو پتاب رونے لگی بن مسود رضی اللہ عن پوچھنے والوں نے پوچھا ایسنا مسلو کیوں رو رہے ہیں کہنے لگا جہنم یاد آ رہی اس ٹکڑے کو کون چھو سکتا ہے اس ٹکڑے کی تکلیف کو کون برداشت کر سکتا ہے تو جہنم کی تکلیف کو ہم کیسے برداشت کریں رونے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے زندگی جب کر زندگی کو غری جان کر اس نعرے جہنم سے بچنے کا سامان کر لو اتنی عظیم آگ اتنی بڑی آگ اتنا بڑا ذات لیکن اس سے بچنے کا راستہ بہت آسان کیسے آسان آپ نے کہا پن سب سے مرا آپ نے کہا کہ لوگ نارے جان سے بچا جان کی آگ سے بچو اور یقین مانو آگے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں نارے جہنم سے بچا سکتا ہے آدھے کھجور کھجور کا ٹکڑا بھی تم صدہ کرو کسی غریب کو پھیلاؤ کسی پیاسے کو پھیلاؤ کسی ننگے کو پہناؤ کسی مظلوم کی مدد کر دو آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے آپ نے کہا کا علم جی اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے اتنا نادار ہے اتنا مفلس ہے کھجور کا عادت ٹکڑا بھی اگر میسر نہیں تو ابھی گلی مسجہ زبان سے نکلنے والی ایک اچھی بات بھی انسان کو ذہنت کیا نظر اللہ باخ ایک اچھی بات کسی کا اچھا مشورہ آپ نے دے دیا کسی کو تسلی کے تو بول آپ نے بول دیے کسی کا چھوٹا ہوا دل آپ نے اپنی کسی جملے سے جوڑ دیا دباؤ سے نکلنے والا ایک اچھا جملہ بھی انسان کو نارے جہنم سے بچا سکتا ہے اس لیے محترم بھائی ہو جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے خود بھی بچے اپنے آلو یار کو بچانے کی کوشش کریں پرانے کا یا یوح لدیناروں کم نہ ہو لوگوں اپنے آپ بچاؤ کہ وقود و جس کا لوگ ہوں گے اور, کہا کہا کہا اور ذریعے سے اپنے آپ کو جہنگن کی آپ سے بچا لے اس لیے کہ کل قیامت کے روز میں بھی تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں محترم بھائیو زندگی کو غنیمت جانے اللہ کی عبادت کر کے نیکیاں کر کے اور بنا سے بچ کر اس جہنم سے نجات پانے کی کوشش بڑھتے ہوئے ہمارے کو اللہ تبارک و تعالی لگائے. رب العالمین ہمیں ان تمام گناہوں بدامالیوں سے بچائے جو کہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہوں عام بار وعلى دواب الكريم بليكم ضرر وأمان روض رحيم رب الحليم